السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ساتھی خیر وافیت سے ہوں گے اور دین کو سمجھنے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کے علم کے اندر اور آپ کے عمل کے اندر برکتیں نصیب فرمائے اور اس علم کی شمع کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیار فرمائیں آج کا سبق ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر سترہ سے چننچے اب تک ہم نے قول مسترد سے صرف کبیر اور اس کے بارے میں بنا پڑی قول کا معنی ہے بات کرنا کہنا اور سرف کبیر کی صورت میں بہت سارے سیزے اور بہت سارے شکلیں ہمارے سامنے آئی اور ان الفاظ کے بہت سارے ترجمے بھی ہم نے پڑھے اسی طرح قول یہ اس کا باب ہے ناسارا ناسارا سرو کولا یا اور ہمیشہ اس کا یہی باب ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کول بات کرنا ٹھیک ہے نا اس مرض جب استعمال ہوگا تو یہ باب نا سارا سے ہوگا ٹھیک ہے اس لیے اب اس کو یا یقالو کہنے کی ضرورت نہیں کالا یقین کہنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جب قول مصدر سے کہنا مصدر سے بات کرنا مصدر سے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا باب کون سا ہوگا ناسارا یا انسرو آج ہم جس لفظ سے جس مادے سے صرف کبیر پڑھیں گے وہ ہے بے کیا لفظ ہے بے. بے کا معنی ہے خریدنا بے کا معنی کیا ہے خریدنا اور بے کا معنی بیچنا تو یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا معنی خریدنا بھی ہے اور بیچنا بھی ہے اسی وجہ سے بے کا ترجمہ کرتے ہیں خرید و فروخت ترجمہ کرتے ہیں خرید و فروخت گویا کے لفظ دوس دو میں آگ اور پانی والا تعلق ہے آگ اور پانی کا تعلق تو یعنی دونوں کے درمیان تضاد ہے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اس کا لفظ بے کے جو دونوں معنی ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہے جہاں بیچنا ہے تو وہ وہاں خریدنا نہیں ہوگا جہاں خریدنا ہے تو وہاں بیچنا نہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے ایسے لفظ کو کہ یہ لفظ زو ازداد میں سے ہے کیا کہتے ہیں یہ لفظ زو ازداد میں سے ہے تو بے یہ زویل اسداد میں سے ہے کہ دو ایسے لفظوں پر بولا جاتا ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں ٹھیک ہے جی البے بیچنا اور خریدنا خرید و فروخت بہرحال لفظ بے اس کا باب ہوگا زارا با زوراب ذری بزربا باب ہونے کا کیا مطلب ماضی میں آئین کلیمہ مفتوح اور مزارے میں آئین کلیمہ مقصور ہے نا بات ذہن میں نصرا ہونے کا کیا مطلب ماضی کا عین کلیمہ مفتوح اور مزارے کا آئین کلیم کلیمہ مضموم ہوگا فتح کا ہونے کا کیا مطلب کہ یہ باپ فاتحا سے ہے کہ ماضی اور مضارے دونوں کا آئین کلیمہ مفتوح ہے پڑھ لیا آپ نے یہ باتیں بہرحال تو با اس کی ماضی زارا با کی طرح اصل میں تو ہونی چاہیے با یا باہیا با آ لیکن یا متحرک اس سے پہلے حرف مفتو ہے تو ہم نے با آ والا قانون پڑھا کہ ایسی یا کو الف سے بدل دیتے ہیں تو لہٰذا اس قائدے کے مطابق اس کے اندر تعلیل ہوئی جس کی وجہ سے اپنی اصل شکل سے یہ ہٹ کے با ہو گیا اسی کے آگے ہم تبدیلیاں کریں گے تو دوسرے سیے بنیں گے الف لگایا با تصنیہ کا سیوا بن گیا وا لگائی تو کیا بن گیا باؤ جمع کا سیغا تاطانیس کی لگائی باعت واحد مونس اور غائب کا سیوا اسی کے آخر میں علف لگایا با تسنیہ مونس غائب کا سیغ نہ اس کے بارے میں آپ نے مستقل ایک قائدہ پڑھ لیا کہ اصل میں تو یہ تھا ذرب نہ کی طرح بر وزن فعال فعل فال فالو فالت فعل فعل فال فالنا ضربا ضربا ضربت تو اسی طرح اگر اصل پہ دیکھیں تو یہ کیا ہونا چاہیے بہجا لیکن اس سے تبدیل ہو کے آپ نے تالی کے اندر یہ بات پڑھی اور پڑھیں گے انشاءاللہ جیسے قبول سے کلنا ہوا ہے ایسے ہی بہجا ان سے بہنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو باقی سیغے اسی وزن پر ہوں گے بے عنا نون جمع مونس کی علامت ہے اس کو ہٹا کے تا لگایا تو بےعتا ہو گیا واحد مذکر حاضر کا سوا اور تسنیہ کا سیوا تم لگایا بے تم جمع کا سوا تا مقصور لگائی بے واحد مونس حاضر کا سیوا تو ماں لگایا بے تسنیہ تسنیا مونس حاضر کا سوا تنہ لگائے جمامونس حاضر کی علامت بے تنہا جم مونس حاضر کا سیرا بن گیا اور بے واحد متکلم کا اور بے نہ جمع متکلم کا سیرا بن گیا اب دیکھیے کتاب کی طرف پہلے اس کو آپ سادہ انداز میں اس مردان کو پڑھنے کی کوشش کرے با با آتا بیتا بیونا اب ترجمے کے ساتھ با بیچا اس ایک مرد نے با بیچا ان دو مردوں نے با بیچا ان سب مردوں نے باعت بیچا اس ایک عورت نے تو سیغوں کی ترتیب بل وہی ہے جو سب سے پہلے آپ نے فع لگانے پڑی ماضی کے سیغوں کی وہی ترتیب اور آخر تک وہی رہے گی انشاءاللہ کہ پہلے تین مذکر غائب کے پھر تین مونس غائب کے پھر تین مذکر حاضر کے پھر تین مونس حاضر کے پھر واحد متکلیم کا سیاہ اور آخر میں تسمیا اور متکلیم کا سیاح تو اسی ترتیب سے آپ اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیں اور پھر مکمل تفصیل کے ساتھ بہ بیچا سے ایک مرد نے سیوا واحد مذکر غائب, نے مذکر غائب بحث اس بات فعل ماضی معروف بہا بیچا ان دو مردوں نے سیوا تسمیا مذکر غائب بحث اس بات فعل ماضی معروف بہو بیچا ان سب مردوں نے سیوا جمع مذکر غائب بحث اس بات فیلمازی معروف یوں آخر تک بے تو بے میں نے میں ایک مرد یا ایک عورت میں سیوا واحد مذکر میں نسم و بحث اس بات فیلمازی معروف بے نہ بےچا ہم دو مردوں یا دو عورتوں سب مردوں یا سب عورتوں نے سیوا تسنیا و جمع مذکر و متکلم بحث اس بات ماضی معروف اسی طرح ماضی مجہول کی گردان ماضی مجہ <سلام> وزن آپ نے پڑھا سب ابواب کی ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے اور وہ ہے فویلا خاو و باب نثر ہے یا باب ذرب ہے یا باب سمیا ہے یا باب فتح ہے یا باب کارو ہے یا باپ سب کی ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے پڑھی ہے نا یہ بات ناسارا کی ماضی بھی نوصیرا ذرا کی ماضی زوریبا کاروبہ کی ماضی کوریما اگر آتی تو ٹھیک ہے حاصیبہ کی ماضی حوصیب اور فتحہ کی ماضی فوتی سب کا ایک ہی وزن ہے اسی طرح مزارے اصلاسی مجرد کا جو مظاہرے ہیں ان کا بھی سب کا ایک ہی وزن ہے معروف کے اوزان الگ الگ ہیں ٹھیک ہے تو اس اصول کے مطابق با کی ماضی کیا آنی چاہیے جی بوجھی آ فولا زوری بک ٹھیک ہے لیکن تعلیل کی وجہ سے جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ قوویلا. یہ تعلیم کے بعد کیا بن جاتا ہے تیلا تو ایسے ہی یہ بھی تعلیم کے بعد کیا بن جائے گا بیعا. ٹھیک ہے بی آ تو اسی کے آخر میں ہم فائل کی علامات لگائیں گے تو ماضی مجہول کے چودہ سیکھے حاصل ہوں گے اور انشاءاللہ یہ بات کی بیا کیسے بنا تعلیات کے اندر پھر ہم دوبارہ بھی پڑھیں گے جی دیکھیے بی آ بی, آ, بی, او, بی, آت, بی آتا بےتا بے تم بے تم بیم بےتم بیوت ہتھ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں بی آ بیچا گیا وہ ایک مر بیچے بی گئے وہ دو مرد بی او بیچے گئے وہ سب مرد بی اب بیچی گئی وہ ایک عورت یہ آپ نے پہچاننا ہے فائل کی علامت سے کہ یہ مذکر ہے منس ہے حاضر ہے غائب ہے ٹھیک ہے بےنا بیچی گئی وہ سب عورتیں بیچا گیا تو ایک مرد बेतुमा बेचे गए तुम दो मर्द बेव तुम बेचे गए तुम सब मर्द बेवती बेची गयी तू एक औरतुमा बेची गयी तुम दो और बेवतु न बेची गयी तुम सब और बेवतु बेचा गया मैं एक मर्द या एक औरत या जी और बेना बेचे गए हम दो मर्द دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھتے گئے سیرے سے لے کر آخر معروف اور ماضی مجہول دونوں ایک جیسے ہیں دونوں کیا ہیں ایک جیسے ہیں تعلیل کے بعد لیکن اصل میں فرق ہوگا چنانچے واحد متکلم کا سیگا بیعتو اصل میں بیعتو بر وزن فعل اور ماضی مجبول کا بیعتو اصل میں بو یہ تو بر وزن فوت ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ فرق ہمیں پتا چلے گا اصل کو نکالنے سے ٹھیک ہے یہ تو ہی ماضی کی گردان با گزرب یژریبو مزارے کا سیگا کیا ہے یزریبو یفعلو کے وزن پر تو با یا آئین اس مادہ سے اس وزن پر سیگا کیا آنا چاہیے یب فائلو یا ضریبو کی طرح ٹھیک ہے لیکن اس میں تعلیل ہوگی کیونکہ ہمیں ہم نے ایک قاعدہ پڑا ہے اور وہ قاعدہ یہاں پہ جاری ہو رہا ہے منتبق ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کو ایسے ہی نہیں رکھ سکتے قاعدہ ہمیں اس میں جاری کرنا پڑے گا چنانچہ دیکھیے یب یہ کیا ہونا چاہیے تھا اصل میں یب جی او یہاں یا متحرک ہے اس سے پہلے ایک حرف صحیح ساکن ہے اور وہ با ہے یب جی او اور قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ وا یا متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو وا یا کی حرکت نقل کر کے پہلے حرف کو دے دیتے ہیں تو لہذا اس قاعدہ کے مطابق ہم نے ورکت یا کی حرکت نقل کر کے اس کے ماقبل کو دے دی تو یب یہ سے کیا بن جائے گا یبیعو. کیا بن جائے گا او بھی بن جائے گا يبیعو تو یہ بھی او مزارے کا سیوا بن گیا اور اسی سے دیکھیے سب سے پہلے آپ کردان کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرے یبھی يبیعو او یا بھی اونا تبھی او تبھی آنی یب اونا تبھی او طبیعونا, طبعینا, طبعانی, اب ترجمے کے ساتھ کوشش کریں یبی بیچتا ہے یا بیچے گا وہ ایک مرد یبی بیچتے ہیں یا بیچیں گے وہ دو مرد بیچتے ہیں یا بیچیں گے وہ سب مرد تبھی او بیچتا ہے یا بیچے گا بیچے بیچتی ہے یا بیچے گی وہ ایک عورت تبھی آنی بیچتی ہیں یا بیچے گی وہ دو عورتیں یا بھی آنا بیچتی ہیں یا بیچے گی وہ سب عورتیں یوں آخر تک آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں پھر سیوا اور بحث کو بھی ساتھ ملاتی ملا یبھی بیچتا ہے ہیں یا بیچے گا وہ ایک مرد سیوا واحد مذکر غائب بحث اس بات فی المض معروف یبھی آنی بیچتے ہیں یا بیچیں گے وہ دو مرد سیوا تسمیہ مذکر غائب بحث اس بات فی المضار معروف یبھی اونا بیچتے ہیں یا بیچیں گے وہ سب مرد سیغ جمع مذکر وائد بحث اس بات پھر مظاہرے معروف یو آخر تک نبیوں بیچتے ہیں یا بیچیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں سیغ تسمیہ و جمع مظکر و منسم و بحث اس بات پھر معروف اسی طرح پھر مزار مجہول کی گردان کو لے لیجیے یوریبو سے مزار مجہول کیا آئے گا یو کیا آئے گا جی یو بروزن بر تو اسی طرح مزار مجہول کا وزن البہ مصدر سے کیانا چاہیے یوب یاؤ کیانا چاہیے یوب یاؤ یو کی طرح یو کے وزن پر لیکن یہاں بھی دیکھیے باساک یا متحرک ہے اس سے پہلا حرف یعنی با وہ ساکن ہے یا کی حرکت نقل کر کے با کو دے دی اور ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ حرکت فتح ہو تو پھر یا کو سے بدل دیں گے پھر اس با اور یا کو علی سے بدل دیتے تو لہذا یہاں بھی چونکہ حرکتیں فتح ہے اس لیے ہم کو کوشٹ بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا یوباؤ یہ تالیل ہو گئی اب اسی سے ہم مظاہرے کے باقی چودہ سیغے بنا لیں گے دیکھیے کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم گردان پڑھیں گے سادہ انداز میں پھر ترجمے کے ساتھ اور پھر سیوا اور بحث کو بھی ساتھ میں لا لے یوباؤ بیچا جاتا ہے یا بیچا جائے گا یبیو کا منا کیا, کیا ہم نے بیچتا ہے یا بیچے گا شباؤں کا ترجمہ کیا کریں گے بیچا جاتا ہے یا بیچا جائے گا معروف مجہول کا فرق تو ذہن میں ہے نا معروف جس کا کرنے والا معلوم ہو مجہول جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو کام ہوا ہے لیکن کیا کس نے ہے کوئی پتہ نہیں تو بندہ بیچا گیا ہے لیکن بیچنے والا کون ہے کون اس کو بیچ کے گیا یہ معلوم نہیں ٹھیک ہے نا یوبا بیچا جاتا ہے یا بیچا جائے گا وہ ایک مرد یوبا آنی بیچے جاتے ہیں یا بیچے جائیں گے وہ دو مرد یوبا اونا بیچے جاتے ہیں یا بیچے جائیں گے وہ سب مرد یوں آخر تک ترجمے کے ساتھ کریں ایک سیرے پہ آپ کو تھوڑا سا ایک ذہن کے اندر بات آ سکتی ہے تو اس کو میں عرض کر دیتا ہوں بلکہ دیکھا جائے تو وہ چار سیرے ہیں دو غائب کے دو حاضر کے تو میں ان میں سے جو دو سیرے ہیں ایک حاضر کا اور ایک غائب کا ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی آپ خود بخود سمجھ لیں گے جما ماننا ثائب کا سیگا ہے مزار معروف سے کیا ہے جی یا بےنا دیکھ لیجیے کتاب پہ کیا ہے جی یا بےعنا ایسے ہی ہے نا یا اب اس میں ذرا تھوڑا سا غور کریں گے شروع میں جو یا ہے نا یہ تو علامتے مزہ ہے ایسے ہی ہے نا شروع میں جو یا ہے یہ علامت مزہ ہے اور آخر نون ہے یہ جمع مونس کی علامت ہے تو شروع سے یا کو بھی ذرا ہٹا دے آخر سے نون کو بھی ہٹا دے باقی با اور عین بچا سوال یہ ہے کہ اس کا مادہ تو با یا عین ہے تین حروف ہیں تیسرا حرف کہاں گیا پتنی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں تو اس کو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں دیکھیے یدعنا اصل میں تھا یفعلنا کے وزن پر یریبنا کی طرح یب یوں ہونا چاہیے یفعلنا کی طرح چنانچہ اس میں ہم نے تعلیل جاری کی قاعدہ جاری کیا یا متحرک ہے اس سے پہلے با ساکن ہے یا کی حرکت نقل کر کے با کو دے دی یا کی حرکت نقل کر کے با کو دے دی تو اگا کیا ہوا یعنی اب کیے عین بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہے اور دو ساکن جمع ہیں ان میں سے پہلا ساکن مدہ ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو سے کیا بن جائے گا یہ عین کلیمہ ہے وہ تعلیم کے بعد یہ قاعدہ کے مطابق حزف ہوگی ٹھیک ہے ہاں جب ہم اس سیگا کو بیان کریں گے جب ہم اس کو اس کی اصل کی طرف لوٹائیں گے تو وہ یا خود بخود ہمارے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اسی طرح مزار مجہول کا سیگا تو یہ بےنا صاحب کو حاضر کا سیگا بھی سمجھ میں آ گیا کہ اصل میں تب تھا پھر تب پھر تب مزار مجہول کا سیگا اصل میں یوب یا یفعلنا جیسے یو ذرا تو کیا تھا جی یوب یا دیکھیے یا متحرک مفتو ہے اور اس سے پہلے با ہے ساکم ہے تو یا کی حرکت فتح نقل کر کے با کو دے دی اور قاعدے کے مطابق یا کو ہم نے سے بدل دیا تو کیا ہو گیا یوبانا یوں ہونا چاہیے نا اب یہاں بھی دو ساکل جمع ہیں پہلا ساکن مدہ ہے علی سے اس کو حزف کر دیا تو یوبانا اور اسی طرح صبانہ اس میں بھی ایسی بات ہوگی تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی آج کا کام یہ ہوا کہ الگ مستر سے سب پہ ماضی معروف مجہور مزا معروف اور مزار مجہور اس کو آپ نے اچھی طرح بار بار سمجھنا ہے پڑھنا ہے اور یہ ان طریقوں سے جو میں نے بتائے ہیں طریقوں کے مطابق پڑیں گے وہ بہت جلد نشیر ہو گئے سادہ الفاظ کو دیکھیں تعلیم کے اندر غور کریں پھر فیصلے کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں پھر زیوا اور بحث کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا وقت تو لگے گا لیکن انشاءاللہ شاء بات اچھی طرح کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی اور یاد بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا بدعزت آپ کو دل کا صحیح اہم نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ